اور ڈرے وہ لوگ اگر اپنی بات ناتواہے اولاد چھوڑتے تو ان کا کسا انہین خطرہ ہوتا تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کریں